الحمدللہ رب العالمین رب والسلام, والسلام علیہ سید الانبیاء ابلسلیم نبی محمد وعلی آلی اما بعد پچھلی ملس میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کی شان میں گستافی کرنا ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے سلف صحابہ کا احترام کرتے تھے اور صحابہ کو حدیث کے معاملے میں دین کے معاملے میں معتبر مانتے تھے اور اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن سنت کی عملی تطبیق کا پیمانہ معیار یا حصو مانتے تھے اب ہم آگے بڑھیں مسئلہ نمبر سترہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے عصمت کا اعتقاد یہ بھی صد کے منہج میں سے نہیں ہے اس کو ہم سمجھیں عصمت کہتے ہیں غلطی سے پاک ہونا کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ معصوم ہے اس سے خطا نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے عصمت کا اعتقاد رکھنا یہ بھی سلب کے منہج میں سے نہیں ہے شیخ محمد ابن عمر بازول حد اللہ کہتے ہیں من العصمت غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو عصمت کا درجہ دینا سلب کا منہج نہیں کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ان کی ساری باتیں صحیح ہیں ان کی باتوں میں سے ان کے اقال میں سے اقوال میں سے کوئی بھی خطا نہیں سب کا سب ثواب ہے یہ مقام خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن باتوں کی تعلیم دی یا عبادت کا یا دین پر چلنے کا جو طریقہ بتایا اس میں کہیں بھی غلطی اور خطا یا اس سے بڑھ کر خیانت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے تھے جس میں اللہ کی رضا تھی وہی کرتے تھے جس کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم تھا تو کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کی ساری باتیں صحیح ہیں یہ کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں ان کا کوئی عمل غلط نہیں اس طرح کا اعتقاد رکھنا یہ سلب کا منحج نہیں ہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے قول اور آپ کے فعل کی اللہ کی طرف سے حفاظت کی ہے اور اس میں اولاد اور روایات دونوں سے حفاظت ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ماں بلہ صاحب قم و ماں گوا وما یمتے وما کو انل ہوا ام و الہ وحوا سورے نجم اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے صاحب ساتھ تمہارے ساتھی اربوں سے خطاب ہے تمہارے ساتھی ماں بل صاحب کو رات بھٹکے ہوئے نہیں و ماں اور رات سے منہرف نہیں ہوئے وماین سے ہوا اور یہ خواہش کی بنیاد پر کچھ نہیں بولتے انٹھا بلکہ ایک وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجی جاتی ہے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو چیزوں کی یہاں پر نفی کی ہے ایک بلال دوسرے روایت ما بل لاہب و ما غور بلال کہتے ہیں لا علمی کی بنیاد پر غلط جانے لا علمی کی بنیاد پر غلط جانے کو کہ انسان راہ بھٹک جائے علم نہ ہونے کی وجہ سے یا غلط علم کی وجہ سے اور روایا کہتے ہیں جانتے بوجھ سے راگ سے ہٹنے کو اس کے بالمقابل ہوتا ہے الراشد المہدی جو سیدھے راستے پر ہو اور مصیب ہو جو خواہشات کی پیروی نہ کرتا ہو اور علم کے ساتھ سیدھے راستے پر چلتا ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بلال کا انکار کیا اور آپ کے لیے روایت کا انکار کیا یہ بھی نہیں کہ نہیں جانتے اور لوگوں کی غلط چیز پر رہنمائی کر رہے ہیں بغیر ان کے اور یہ بھی نہیں ہے کہ جانتے ہیں آپ کیا ہے لیکن مس گائڈ کر رہے ہیں اور یہی دو طریقے ہیں گمراہی یہود اور نسارا کی مصیبت یہی تھی نصارا کو علم نہیں تھا صحیح بات کا علم کو ضائع کر دیا اور پھر اپنی طرف سے چیزیں نکال کے اس کو دین سمجھ کے مجاعدے دیا یہود جانبے سے اللہ کی کتاب کے حامل تھے لیکن خواہشات کا غلبہ تھا علم چھوڑ کر خواہشات پر چلتے تھے اور با ضبا ان خواہشات کے مطابق علم ہی میں تحریک کرتے تھے تو اللہ نے دونوں کا انکار کر دیا ماحول صاحب کو وَمَا ہوا اور آپ کے کلام کے بارے میں فرمایا وہ یہ خواہش سے کچھ کہتے نہیں ان کی باتوں کا مدار خواہش پر نہیں بلکہ وہی پر ہوتا ہے یعنی کہ حرمی جملہ ہر لفظ جو ہے پورا اللہ کی طرف سے نازک ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کلام ہے اس کی بنا وہی پر ہے نفس اور خواہش پر نہیں اسی لیے صحابی آپ کی حدیثیں لکھتے تھے قریش کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہر چیز لکھتے ہو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں آپ ایک بشر ہیں اس میں بھی ہیں آپ ایک بشر ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں ہر بات مت لکھا کرو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا رضی اللہ تعالی نے لکھنا چھوڑ دیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ایسا ایسا ہے آپ نے کہا لا پول نسیلی الا حق لکھ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے اس منہ سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہے یعنی غصے میں بھی ہوں حق بولتے ہیں خوشی میں بھی ہوں حق بولتے ہیں غم میں بھی ہوں حق بولتے ہیں, ہیں بچے کی وہ بات ہوئی ہے گود میں بچہ ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے غم میں ہم بہت تمہارے پھراف میں ہم گمگین ہیں لیکن اس زبان سے ہم وہی بات کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو ہر حال میں اللہ تعالی کی مرضیات کی تابے کرنا تو یہ جو چیز ہے یہ بہت مشکل ہے انسان کبھی غصے میں کچھ بول دیتا ہے کبھی آدمی غم میں شکایت کر بیٹھتا ہے مایوسی کی بات کرتا ہے کبھی خوشی میں آدمی سرکشی کی باتیں کر جاتا ہے وہ دودھ پلان جاتا ہے رسول کا معاملہ ایسا نہیں آپ خوشی میں ہو غم میں ہو غصے میں ہو ہر حال میں آپ کی زبان سے نکلنے والے کلیمان رب العالمین کی رضا کے تابع ہیں یہ چیز کیس کسی اور کو حاصل نہیں غلطی دوسروں سے ہوتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے کلام میں یا کام میں غلطی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ ساری انسانیت کے لیے کیا ہیں تو سواہ ہے لغت کا لقل پھر رسول اللہ اس کو تمہیں ہاسا تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ عمدن کرتے تھے جانتے بوجھتے کرتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں آپ نے فتح مکہ کے وقت میں ایک ہی وزو سے کئی نمازیں عمر ابل خطاب رضی ربی اللہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے آج ایسی چیز دیکھی جو آپ پہلے نہیں دیکھی تھی کہا عمدن صنعتو یا عمر کہا اے عمر میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے جان بوجھ کے کیا تاکہ لوگ دیکھیں ایک اردو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں معمول ہر نماز کے لیے نیا اردو کرنے کا ہے لیکن کبھی ایسا بھی کیا تاکہ لوگ دیکھیں کیونکہ آپ کے افعال میں ہے آپ کے اقائال کو اسوا بنایا جاتا ہے اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے خطا پر بقا ان کی نہیں ہوتی ان کے اشیا میں بعض اوقات خلاط اولادی ہوتا ہے صحابہ کے مشورے پر آپ نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑ بھی دیا پیڑیا لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا آپ نے کیوں ان کو چھوڑ دیا مناسب نے آپ سے اجازت لی یہ آپ نے شرکت نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ عائد نازی سے علیم عدیم کرم آپ نے کیوں کوئی اجازت دی تو اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فوراً اپنے نبی کو بتاتا ہے یہ نہیں یہ زیادہ بہتر ہے یہ نہیں آپ کو یوں کرنا چاہیے لیکن دوسروں کا معاملہ ایسا ہے وہ غلطی پر باقی ہی رہتے ہیں اور زندگی بھر باقی ہی رہتے ہیں وفات کے بعد شاگرد آتے ہیں شاگرد کہتے ہیں ہمارے ایمام پی قول تھا لیکن صحیح بات یہ ہے اور ائما بھی اپنی زندگی میں کہتے تھے حیاتی نما امام شادی کا قول ہے کوئی بات ایسی میری ہو جو کتابیں سننے سے ٹکراتی ہو میں ان سے رجوع کرتا ہوں اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد بھی ابھی سے بول دے رہا ہوں میرا رجوع ہے اس سے بعد میں میرے قول سے قرآن سنت کو رد نہ کیا جائے میں رو کرتا ہوں میری بات پیچھے اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی لوبئی لگ رسول تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقام جو ہے وہ دوسرے کی بات کا نہیں ہو سکتا ہے تو عصمت خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی دوسروں کی بات غلط نکل سکتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں نکل سکتی کیا آدمی تحقیق کرا دیکھیں یہ کلا عالم صاحب کی بات صحیح ہے کہ رسول کی بات صحیح ہے ایسا نہیں ہونے والا اگر دونوں میں ٹکراؤ ہے تو عالمی کی بات غلط ہوگی رسول کی بات کبھی غلط نہیں کریں تو عصمت رسول کے لیے ہے حفاظت غلط ہونے سے یہ حفاظت رسول کے لیے ہے کسی اور کے لیے اس کا وعدہ نہیں ہے وہ غلط بھی ہو سکتا زندگی غلط بھی بھی بھی ہے زندگی بھر باقی رہ سکتا ہے کسی کی سطح پر باقی رہ سکتا ہے ابن نے پہلے رسولہ فرماتے ہیں ان کا نقل احمد من قولی و رکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتنے لوگ ہیں جو بھی شخص ہے اس کی کوئی بات اس کے اقوال میں سے لینے کی ہوتی ہے اور کوئی چھوڑنے کی ہوتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیکھو خطا سے معصوم خطا سے بچاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے ہر ایک کی بات میں بعد میں یا اس کے اپنے زمانے میں غلط ہونے کا امکان باقی ہے کہ اس کو شعور نہ ہو وہ غلط ہو تو مجموع فتح نے رحمۃ اللہ نے بات کہی ہے تو ہر ایک کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات غلط نہیں ہو سکتی آپ کی بات پتا نہیں ہو سکتی ہے امام ابو ہری پرم تلا ہرام علام ہیں حرام حرام, علا لم ان حرام ہے حرام ہے جو شخص میری دلیل نہ جانتا ہو اس کے لیے میرے قول پر پتوا دینا حرام ہے جو میری دلیل نہ جانتا ہو میرے خول پہ پتوا دے اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے انا بشر اس سے کہ ہم بشر ہیں نقول نقول القلا ان غدن آج ہم ایک بات بولتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں آج ایک بات بولتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں رجوع کیوں کرتے ہیں یا تو آج کا قول خطا ہے یا پھر آج سے بہتر قول کل سامنے آیا افضل معلوم پڑا کہ اس سے افضل کچھ اور ہے یا یہ خطا ہے وہ ثواب ہے تو آج ہم ایک بات بولتے ہیں لیکن کل اپنی بات چھوڑ کر کسی اور بات کو لے لیتے ہیں خطا سے رجوع کر لیتے ہیں تو امام ابو حریف اگر ہم بشر ہیں ہم رجوع کر لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی میری دلیل نہ جانتا ہو میرے خواب پہ پتوا دینا اس کے لیے کیا ہے حرام کون مانتا ہے اس کو تارف کے مسائل نماز کے مسائل پورا مسئلہ اس میں آدمی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو مانے لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ عظیم الشان اصول اس کو کون مانتا ہے کہ میری دلیل نہیں جانتا تو اس کو بکوا دینا جائے آج کتنے لوگ ہیں دلیل اس کے برخلاف سامنے آئے اور اس کے سامنے امام کے دلیل نہ ہو لیکن پھر بھی کہتا نہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہو ارے قرآن سنت تمہارے سامنے ہے نہیں کچھ نہ کچھ ان کے پاس ضرور ہے نہ بند نہ لڑا جو نہیں حق اللہ فرماتا ہے حق کے مقابلے میں گمان کچھ فائدہ نہیں دیتا ایک آدمی ہے اس کے سامنے کھلی دلیل ہے اب اس کھلی دلیل کو چھوڑ کر وہ گمان پر فیصلہ کریں یہ غلط ہے گمان دلیل کا قائم مقاب نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے امام کے پاس دلیل ہو کیونکہ امام دلیل کی بنیاد پر ہی بولتے تھے یہ گمان ہے اور ہمارے سامنے دلیل ہے تو دلیل چھوڑ کے گمان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امام کے پاس دلیل تھی نہیں بھی تھی دونوں ہو سکتا ہے ان تک دلیل پہنچی نئی بھی پہنچی انہوں نے اس سمجھنے میں خطا کی ثواب بھی ہو سکتا ہے خطا بھی ہو سکتا ہے لہذا یہ جو قول امام ابو حنیفہ کا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رجوع کرتے تھے اپنا قول چھوڑتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا وہی حق یاپو لا تب لا تک تو کل لما برا ہو تیرا یاقوب شاگرد کو پیار سے بول رہے اور ڈانٹ بھی اس میں یاقوب کون ہے ابو یوسف امام ابو یوسف کرے گئے آپ کو پورا ہو تیرا ہر چیز لکھتا ہے اس سے ہر چیز جو میں بولوں اس کو سنتے ہی لکھ مت لیا کر کیوں بول رہا ہے ایسا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں نہیں لکھنے والے کو لکھ اس لیے کہ اس منہ سے اس زبان سے ہر بات نکلتی امام ابو ہنیپا کیا کہہ رہے ہیں بولتے ہی لکھ لیتا ہے مسٹیک بھی ہو سکتی ہے اس میں اردو بھی ہو سکتا ہے فائنل جب تک کے نہیں ہو مت لی تو میری بات میں خطا کا امکان ہے رسول کی بات میں نہیں ہے تو یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے یہ مقام جو رسول کا ہے غیر رسول کو دینا سلف کا منہج نہیں امام ابو اہبا نے وہ مقام نہیں دیا اپنے آپ کو یا کسی اور کو جو رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابن عبدالبر نے المتفاء میں اسی طرح سے ابن عابدین نے اپنے حاشی میں اس کا رواج کیا امام مالک کیا کہتے ہیں ان انا بشر پوختی و <وَحُسید> میں تو بس ایک انسان ہوں میں تو بس ایک بشر ہوں امام مالک مدینے کے مدنی مدینے کے مدینے کے مفتی ہیں. کہہ رہے ہیں نما ان بشر میں تو بس ایک بشر ہوں پوکھتی و <وحُسید> کبھی میری بات فتح ہوتی ہے کبھی میری بات صحیح ہوتی ہے خواب ہوتی, ہوتی ہے فنگ اور میری رائے میں یعنی میرے اشتہاد میں غور کرو فکل لما واہ پکل کتاب و میری باتوں میں سے ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے قبول کرو وکل لما لما تکل کتاب و سنت اور میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اسے چھوڑو ہماری بات کیا ہے ہم یہی تو بول رہے ہیں یہ کو نہیں مانتے ان کی ہی تو مان رہے ہیں انہیں کی تو بات مان رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میری باتوں میں خواب اور پتہ دونوں ہوتا ہے یہ نہیں کہ میری ہر بات حق ہوتی ہے لیکن آج خواب کیا کہیں گی اس داد کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے وہ اپنے کو لگتا ہے غلط ہے لیکن وہ صحیح رہتا ہے داڑھی کاٹو بولے اس کیسے صحیح ہو سکتا ہے وہ بہت آگے کی سوچ کے بولے ہوئے تمہارے اندر توازو پیدا کرنے کے لیے بولے بعض لوگوں نے کیا اس طرح سو بھی کرتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہ میں اللہ والا ہوں گاڑی کاٹو کہ اللہ والا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں وہ اللہ کا محبوب کیسے ہوگا بھائی کل انکل تم تو نہیں تم اللہ اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تو اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب کی تباہ کرنی پڑتی ہے یہ قاعدہ ہے تو یہ نہیں کہ پیر صاحب بولے تو ان کی بات صحیح ہوتی ہے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی وہ ہو صحیح ہوگا ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح بات ہماری سمجھ میں نہ آئے لیکن قرآن و سنت کی مخالف بات یہ لو یا وہ لو وہ نہیں لے سکتے جب تک کہ قرآن سنت کی موافقت تھا تو یہاں پر اصل دلیل کتاب و سنت ہے کسی شخص کا کلام نہیں خبن عبدر نے جامع بیان العلم میں یہ قول امام مالک کا ذکر کیا ہے تو اس طرح کی کئی اقوال علماء کے ہیں. یہ اصول صرف کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی بات ہر بات صحیح ہوتی اور آپ کے علاوہ بڑے سے بڑا عالم ہو اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی مثال کے طور پر آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ان کے پاس ایک مجنون عورت لائی گئی جس سے زنا ہوا تھا. انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا اور فیصلہ دیا اس کو رجم کر دو سنسار کرو پتھر مار کے قتل اسلامی سزا زنا لوگ لے, لے کر جا رہے تھے سزا کے لیے رضی اللہ واپس لے کہا آئے کائر کیا آپ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ کی حدیث نہیں سنی تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے پادل سے جب تک کہ اس کو اصل نہ آئے اس کی اصل لوٹ نہ آئے سوئے ہوئے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو بچے سے جب تک کہ اس کو احتلار نہ ہو اور نہ ہو ان سے گناہ کا زندم اٹھا لیا گیا ہے کیا آپ نے حدیث نہیں سنی کہاں کبھی اس کو کیوں پکڑ کے رکھا ہے کچھ نہیں اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب گناہ نہیں ہے تو اس پہ سزا نہیں ہے کبھی چھوڑیے کا چھوڑ دو کون کہہ رہا ہے خلیفہ مسلمانوں کا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کیا ہے یہ حدیث دلیل میں پیش کر رہے ہیں میری بات صحیح ہوتی ہے ہمیشہ نہیں رسول کی بات کے مقابلے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تو نے اپنی بات پھر کا چھوڑ دیجئے اس کو, اس کو کہا چھوڑو اور راری کہتے ہیں اللہ وقفا اللہ وقفا میں کتنا غلط فیصلہ کر دیا تھا ایک بے گناہ کو میں سزا دے دیا تھا علی نے طالب نے کیا کیا بڑے کون عمر نے خطاب چھوٹے کون علی پوزیشن کس کے پاس ہے عمر کے پاس ان کے پاس نہیں ہے اکیلے پیسے دیے تھے لوگوں سے مشورہ کر کے دیا تھا میجورٹی کس کے پاس ہے نے خطاب پوزیشن ہے میجورٹی ہے سب کچھ ہے اور فیصلہ دے چکے ہیں یہ بھی نہیں مکتی کا فیصلہ تیر کی طرح اٹھا نکل گیا واپس نہیں جاتا ایسا بولے نہیں واپس لیا اس کو خطا خطا ہے اس عورت کو چھوڑ دیا اس سے کیا مل اسے صحابہ کی توازو ملتی ہے اس سے صحابہ کی دینی غیرت ملتی ہے حضرت علی نے کہا بڑے ہیں بڑوں کی بات صحیح ہوتی بھائی وہ جا رہے ہوگی ہے کوئی حدیث ان کے پاس مجھ <coughs> سے بڑے ہیں خلیفہ ہیں مسلمانوں کے تو یہ کہا نہیں کہ حدیث کے خلاف ہے لے چلو واپس پیسہ دے چکے ہیں نہیں واپس لے چلو اور ڈائریکٹ جا کے کیا پیش کیا حدیث عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چھوٹا ہو کہ مجھ کو سکھاتا ہے نہیں ہاں یہ حدیث ہے کبھی کبھی حدیث معلوم ہوتی ہے فیصلے کے وقت بھی ذہن سے نکل جاتی ہے جن لہٰذیز کا ان کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہوگی دلیل ہو کے بھی ہو سکتا ہے اس وقت ذہن میں نہ ہو جب فتوا کیا ہے جیسا کہ عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ کا ہو وہ جہاں حدیث آپ کو نہیں معلوم ہاں معلوم ہے پھر بھی فیصلہ نہیں کہا ایسا ایسا ایسا ہاں کہا نہیں کبھی کبھی ذہن اس طرف سے ہٹ جاتا ہے اس بات کو پربھا نہیں کر پاتا انسان شام سے خطا ہو سکتی ہے اس کے اشتہار میں اس, پر اس کو سواب ملتا ہے لیکن اس کا فیصلہ صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے خطا پر بھی سواب ملے گا لیکن خطا خطا ہی رہے گی بار والوں کو سواب ملے گا دلیل نہیں جس نے اشتہار کیا ہے اس کی قبیلت میں دوسرا کیسے شامل ہو سکتا ہے کہیں کہ غلطی بھی ہو تو ان کو ایک سواب ملتا ہے نا وہ ہم کو ایک بھی چلے گا اتنے بھولے بنے گا کیسا چلے گا اس کی خطا ہے اشتہار ملا تیرا کیا ہے تیرہ کیا, کیا ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے نہ تھی اختیار کیا نہ کچھ کیا تجھ کو سواب کیسے ملے گا خطا پر ان کو انہوں نے جان بوجھ کے غلطی کی نہیں تو جان رہا ہے غلطی ہے پھر بھی عمل کر رہا ہے تجھ کو کہاں سے سواب ملے گا دونوں میں کیا ہے فرق ہے انجانے میں انہوں نے حق کی کوشش کی خواب کی کوشش کی صحیح تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن خطا کر گئے کوشش کرنے کا سواب اللہ دے گا صحیح نتیجے کا سواب نہیں ملے گا ایک نہیں کی. تو کوشش تو کیا نہیں اشتہار کی صلاحیت بھی تیرے اندر نہیں ہے اور اس کو معلوم ہے وہ خطا ہے پھر بھی عمل کر رہا ہے آپ کیسے سواب ملے گا وہ بھی سواب گیا تیرا بلکہ خطا کرنے کی وجہ سے تو اور خطا کار ہو گیا جانتے بوجھتے خطا کرنا یہ خطا نہیں ہے خطی ہے انجانے میں غلطی ہو جائے اور بات ہے جانتے بوجھتے غلطی کرنا یہ صحیح نہیں ہے تو یہ اقوال اہل علم کے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جس میں خطا کا امکان نہیں آپ کی ہر بات صحیح ہے کو یاد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے لیکن معلوم بات صحیح ہے نہیں بول سکتا ہے سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات صحیح ہے آپ کا ہر فیصلہ صحیح ہے لیکن کسی اور عالم کی بات میں سبب و خطا دونوں ہو سکتی ہے اب وہی علیم نبی رضی اللہ تعالیم ہے بعض لوگوں نے مرتد ہو گئے علی رضی اللہ تعالی اللہ تعالی کو مان لیا ایسے لوگ بھی تھے انہوں نے ان کو حکم دیا ان کو قتل کرو جلا کے سزا دیا جلا دکھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, تعالی کب عمر ہیں ان تک حدیث سوچی کہا میں ہوتا اگر ان کی جگہ تو میں انہیں قتل کرتا جلاتا نہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مایا محبت جو اپنا دین بدل دے اس سے فصل کر جلانے کا حکم نہیں بلکہ آپ کا حکم کیا ہے لا دن اللہ اور اب آپ کا عذاب وہی دے سکتا ہے جو آگ کا رب ہے جانا آگ کا زاب ہے کون دے گا اللہ آگ کا ہے آپ کا رب نہیں ہو آگ کا عذاب نہیں دے سکتا تو علی رضی اللہ عنہ تک ان کی بات پہنچی وہ ایسا بول رہے ہیں کہ آپ کی جگہ میں ہوتا تو ایسا نہیں ایسا کرتا کیونکہ حدیث ایسی نہیں ہے انہوں نے کہا صدقہ پا ساد عباس ابن عباس نے سچ کہا صحیح بات ہے وہ لوگ حق کو اپنے سے بڑا سمجھتے تھے اپنے کو حق سے بڑا نہیں سمجھتے تھے تو کون ہوتا مجھ کو سکھانے والا مجھ کو زیادہ سمجھتا ہے کہ تجھ کو آج دیکھیے کوئی نوجوان جا کے کسی عالم کے سامنے بولے ایسا ہمارے ملکوں میں علی صاحب ایسا نہیں ایسا حدیث نہ آیا تو حبیض جانتا کہ ہم جانتے ہیں پیٹ ہم والے مگر جم کے تو ٹوپی بھی نہیں پہنتا تو ڈان رپٹ کے پگا دیں گے کسی کی تزلیل سے وہ غلط ثابت نہیں ہوتا کسی کو ذلیل کرنے سے وہ غلط ثابت نہیں ہوتا ہے اور حق ماننے والے کی عزت بڑھتی ہے حق نہ ماننے سے عزت گھٹتی ہے شیطان کی مصیبت کیا تھی کی ضد مان لیتا غلطی ہوگی میرے سے نہیں آئن خیر و ملط تریمنداری میں غلط تو ملتی صحیح آدمی غلطی پر اڑ کے اس پر جمع نہیں رہتا ہے غلطی صحیح آدمی سے بھی ہوتی ہے اچھے آدمی سے بھی ہوتی ہے لیکن اچھے آدمی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو جانتے ہی اس سے ہٹ جاتا ہے غلطی نہیں کرتا ہے سر اور غلطی نہیں ہونا یہ مقام کس کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اہل حق کا طریقہ اور سلف کا طریقہ یہی ہے کہ وہ عصمت کو کس کے لیے مانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء اچھے ہوتے ہیں قابل احترام ہوتے ہیں ان کی بات سننی چاہیے لیکن کبھی ان کی بات میں خطا بھی ہوتی ہے اب ان کی عقیدات ان کی محبت ان کی تعظیم کی پٹی آنکھوں پہ باندھ کے ان کو بھی خطا سے پاک مان لینا اور قرآن سنت کو پیٹ پیچھے ڈال کر انہی کے پیچھے لگ جانا صحیح غلط ان کی سب مان لینا اور ان کی غلط کی بھی ایسی لمبی تعویل کرنا جس کی بالکل بھی نہ دین میں گنجائش سے نہ عقل نہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا اگر ہوتا تو علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہوتا اگر ہوتا تو ابن عباس کا طریقہ ہوتا لیکن وہ لوگ اپنے سے بڑوں کی بات کو قرآن سنت کی بنیاد پر بھی بتاتے تھے یہاں غلطی لگ رہی ہے عزت سے بولتے تھے بےزتی نہیں کرتے تھے بڑوں لیکن بولتے تھے ادب کے ساتھ تو یہ بات بھی سلب کے منہج میں سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے عصمت کو مانے عصمت سے براد کن کی بات غلط نہیں ہو سکتی تو ایسا کوئی نہیں سوائے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم چلیے آگے بڑھتے ہیں نمبر اٹھارہ بے بنیاد تفدیق آپ نے دل سے کسی کو بھی چیز کو بھی شخص کو جگہ کو دن کو افضل بنا دینا یہ بہت افضل ہے کیوں ہمارا دل کہتا ہے افضل ہے فلا وجہ سے افضل ہے اپنی طرف سے افضلیت گھڑنا یہ شرب کا طریقہ نہیں ہے فضیلت کے لیے دلیل ضروری ہے کسی چیز کے ایک چیز کے دوسرے سے افضل ہونے کے لیے قرآن سنت کی دلیل ضروری ہے اپنے دل سے ہم کسی بھی شخص کو جگہ کو چیز کو عمل کو دوسری جگہ سے چیز سے عمل سے شخص سے افضل نہیں بول سکتے یونی بلا دلیل نہیں بولا جا سکتا سلب ایسا نہیں کرتے تھے شیخ محمد بن عمر نیام بازت اللہ کہتے ہیں لئی من حج سلفی الکلام شاہ العظیم بغیر کسی دلیل کے کسی کو کسی سے افضل قرار دینے کی بات کرنا سلب کا منحج نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے دو باتیں ملتی ایک فضیلت قوم دیتا ہے سب مل کے مشورہ کر کے بول سکتے ہیں ہمارے نزدیک ہم نے میٹنگ کی اور علی رضی اللہ عنہ ابو کر صدیق سے افضل ہے کوئی اختلاف نہیں ہمارا کر سکتے ہیں اظہار لوگ مل کے ان کی قول کی کوئی قیمت نہیں ہے فکیلت کہاں سے آتی ہے اللہ کی کے باقی ہم نے سب نے غور کیا اس کے اندر کہ پانچ نمازیں تو کی رات میں ملی لہ القدر میں تو نہیں ملی تو نماز سب سے افضل ہے تو لہذا جس رات میں نماز دی گئی وہ, وہ رات دوسری نماز سے یعنی لہ القدر سے افضل ہے کر سکتے اپنی طرف سے کوئی بھی پیمانے بنا لینا جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ دن باقی دنوں سے افضل ہے گنا دن سے بھی کے دن سے افضل ہے جمعہ سے افضل ہے وغیرہ وغیرہ آدمی کر سکتا ہے نہیں جب تک کہ اس کے پاس دلیل نہ ہو تو فضیلت اللہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت عطا کرے فضیلت کہاں سے آتی ہے اللہ کی طرف سے لوگ نہیں افضل بنا سکتے کسی کو تو یہ, یہ اصول یاد رکھنا چاہیے اور دوسرا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے ایک چیز کو دوسری چیز سے افضل بنانا یہ سلف کا طریقہ نہیں انبیاء میں رسولوں میں تفضیل ہے سب برابر نہیں ہے ان میں فبیلت ہے اللہ نے فرمایا چل کر روسول نہ زیادہ ہوں آر یہ ہمارے رسول ہیں اتنے سارے رسول اللہ کے ہیں فضلنا نہ زیادہ ہوں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت کیا یعنی کچھ رسول دوسرے رسولوں سے افضل ہیں تو معلومات کی فضیلت تو ہے فضلنا کس نے فضیلت دی لوگوں نے رسولوں نے آپس میں طے کر لیا تم افضل کیوں میں افضل نہیں فضلنا تو تفضیل کی نسبت اللہ نے کس کی طرف رکھی اللہ کی طرف فضلنا نہ زیادہ ہمارے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تو معلومات کی فضیلت دینے والا کون ہے اللہ تعالی شخصیات کو شخصیات پر ایک عمل کو دوسرے عمل پر ایک جگہ کو دوسری جگہ پر اور اس طرح سے تمام چیزوں میں فضیلت دینے والا علام ہے جس کی فضیلت معلوم ہے اس پر اعتقاد ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ولد آدم قیامت ولا میں ولد آدم کا سید ہوں قیامت کے دن لیکن یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں بتا رہا. تعلیم اور وہ اباں نعمت اور ربی کبا آپ کے رب کی نعمت بیان کیجیے اس کو تعلیم دیجیے لوگوں کو بتائیے تو اس لیے بتا رہا ہوں ورنہ اس لیے نہیں کہ فخر جتاؤں دوسرے نبیوں پر تو کہا میں ولد آدم کا سید ہوں آدم علیہ السلام کی اولاد آدم علیہ السلام کا کیا کہا ہما فخر قیام کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں یوم آدم پمن سی واہ اس دن کوئی نبی آدم علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے تلے نہ ہو فضیلت کس ہے قیامت کے دن جس دن سارے بندوں کو اللہ جمع کرے گا فرشتے جنان انسان علاقہ جانور ہیں وہ ادر ہوش ہوشرت بکری سنگھ والی بغیر سنگھ والی ان میں بھی انصاف کرایا جائے گا ساری مخلوق اللہ جمع کرے گا اس دن تفریح سب پر فضیلت کس ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مانتے ہیں اس کی دلیل ہے بقیہ معلوم نہیں کون کس سے افضل ہے کون سے رسول کس سے افضل ہے ہم نہیں جانتے ہیں اِلّا ہی کہ ہمارے پاس قرآن سنت کی دلیل ہے اس حدیث سے امام احمد کنیا اور روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں بھی تفدیل ہے جیسے اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم نے کیسے دنیا میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے مال دولت میں اولاد میں دنیا کے مقام اور عہدوں میں صحت میں خوبصورتی میں دنیا میں تفدیل ہے ایک خوبصورت دوسرا نہیں ہے ایک زیادہ مالدار دوسرا کم مالدار ہے ایک صحت مند ہے دوسرا کمزور ہے بیمار ہے اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم کس نے دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے تفدیل ہے اللہ جس کو چاہے زیادہ دے جس کو چاہے کم یہ اللہ کا فیصلہ ہے اکبر و درجات اکبر و تفیلہ اور آخرت اس سے بڑے درجات آثرت میں ہیں اور اس سے بڑی فضیلت آثرت میں ہے تو آخرت کے درجات اور فضیلت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتا۔ ہے تو اللہ کے ہاں تفضیل کا قاعدہ ہے سب برابر نہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت کیا عورت پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی عورت پر جنس کے اعتبار سے مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں اوون کے اعتبار سے اور ذمہ داری اور حفاظت کے اعتبار سے کفالت کے اعتبار سے ہاں آثرت کے اعتبار سے عورت مرد پر فضیلت لی جا سکتی ہے کیا آج کا مرد حضرت خدیجہ رضی اللہ عالیٰ سے افضل ہو سکتا ہے نہیں خواب میں بھی نہیں آ سکتا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، عورت ہیں خاتون ہیں اور آج کا اچھے سے اچھا آدمی تو یہ اب یہ فرد ہو گیا ہے فرد میں معاملہ بلیکس ہو سکتا ہے لیکن جنس ہے مرد عورت اللہ نے الرجال اب علی النساء مرد عورتوں پر نگران ہے یہ بطور جنس کا لیکن بطور فرد یہ ہو سکتا ہے کہ عورت آگے نکل جائے فضل میں مرد زیادہ عبادت گزار ہو زیادہ مقرب ہو زیادہ ان کے مرتبے کو پہنچائے ہو سکتا ہے تو یہ تفضیل جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن گمراہ لوگوں نے کیا کیا اپنی طرف سے فضیلتیں بنائی مثلاً صوفیوں نے کیا کیا کہا ولی نبی سے افضل ہوتا ہے ولی کیا ہوتا ہے نبی سے افضل کہاں سے دلیل لی خضر اور من علیہ السلام کے قصص اور مفروضہ قائم کیا خضر ابھی نہیں تھے خضر کیا تھے ولی تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو جو کلیم کے اللہ نے کلام کیا ان سے وہ اللہ کل تکلیمہ ان کو بھیجا ایک علم لینے کے لیے سیکھنے کے لیے کس کے پاس خضر کے پاس رسول کو ولی کے پاس بھیجا جا رہا ہے یہ سب ہوائی محل ہے اپنی طرف سے بنا لیا ہے ولی تھے وہ اس پہ پوری عمارت تعمیر ہو دیکھو رسول کو اللہ تعالیٰ نے ولی کے پاس بھیجا ایک علم ان کے پاس تھا جو ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس باطن کا علم تھا ان کے پاس ظاہر کا علم تھا باطن کا علم زیادہ افضل ہے ان کو نہیں بولا ان کے پاس آ کے سیکھو ان کو بولا ان کے پاس جا سیکھو تو یہ کیا ہے قبیلت ان کی ان پہ تو اللہ والوں کی چاند الگ ہے تم شریعت والے ہو ہم لوگ کون سے ہیں شریت طریقت حقیقت مارفت یہ مراقی بات کے ہیں شریعت ایک دم تم پانی میں اوپر اوپر تیرنے والے ہو ایک دم گہرائی والے کون ہیں پانی باللہ باقی باللہ سب فردی چیز ابن حجر رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں ابن حضرت خلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الک فی تمید الصحابہ کہتے ہیں ساری زیت والی باتیں ہیں جو بعضوں نے کھڑی کہ یہ ساری گرہیں پہلی گرہ کھل جاتی ہے جیسے آدمی خزر کو نبی مان لیتا ہے مسئلہ ہی ختم ان کے پاس بھی اللہ کی طرف سے وہی آئی ان کے پاس بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ ایک دیتا ہے دوسرے کو دوسرا دیتا ہے تو دونوں بھی نبی ہیں تو اب مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے دونوں بھی اللہ کے نبی تھی استقاع کے بعد اکابل بات پر انہیں حضر کہہ رہے ہیں کہ زندگیت کی گانٹ گرہ کھل جاتی ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے میٹر پورا کلیئر ہو جاتا ہے جیسے ہی آدمی حضرت خضر کو کیا مان لیتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں فضر کو غیر نبی مان کر ایک ایک ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے کما قال قام جیسا کہ ان میں سے ایک کا شیر ہے انہوں نے کسی, کسی نے کہا ہے مقامتی بردن رسول و دونلوری بردف میں بردف میں مقام النبوت فی بردین کیا ہے کہ رسول سے کچھ اوپر ہے اور ولی سے کچھ نیچے نبوت کا مقام کیا ہے سب الٹا پلٹا مقام فی فوئی کا الرسول رسول سے کچھ اوپر فوقہ سے فوئی تھوڑا سا اوپر رسول کے مقام سے تھوڑا سا اوپر نبی ہوتا ہے الٹا اور ولی سے کیا ہے تھوڑا سا نیچے رسول سے بھی اوپر کون ہے ولی ہے تو یہ کیا ہے کس کا کون ہے یہ زندگی ہے سب سے اونچے رسول ہوتے ہیں ان سے نیچے نبی ہوتے ہیں ان سے نیچے صحابہ ہیں اس کے بعد باقی امت کے ولی ولی کی اصطلاح جو ہے ولی تو سارے مسلمان ہوتے ہیں لیکن خصوصی ولی کون ہوتا ہے جو ایمان و تخوا میں اور اعلیٰ ہو لیکن پھر صحابہ کو الگ کر دیا گیا ہے کیونکہ صحابہ پہلے باقی سارے ولی بعد میں صحابہ سے اوپر کون نبی نبیوں سے اوپر کون رسول رسولوں میں ان میں اوپر کون پانچ <العزم> من رسول نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسا علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ میں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مراتب ہے صوفیوں نے کیا کر دیا ولی کو اوپر کر دیا رسول اور نبی کو نیچے کر دیا اب اسی کا نتیجہ ہے تمہارا علم سی کیا آیا ہے سفینہ ب آیا ایک نے سنا دوسرے سے دوسرے نے تیسرے سے اس کو پوچھے ٹھیک ہے تم نے جس سے سنا ہو کہاں ہے مر گیا اس نے جس سے سنا تو کہاں ہے مر گیا اس سے اوپر کرا بھی ہے مر گیا ہمارا ہی ایسا نہیں ہے ہم نے زندے سے لیا ہے ہمارا ان کہاں سے آیا سینا بسینا تمہارا سفینہ سب بسفینا سفل ہیں سارے اس طرح سے انہوں نے یعنی مقامات کائن ولی کا مرتبہ کیا ہے نبی اور رسول سے بھی اوپر ہے یہ سب بےہدا باتیں دین میں کہاں جلائیں بس بنا لیا گمان دیکھیے گمان کہاں چک جاتا ہے اس گمان کی بنیاد پر کہ خضر کیا ہے نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے وہ کیا ہے ولی ہے اب ولی افضل ہو گیا موسی السلام سے ساری کہانی گڑھ لی اس کے یاطرا اور ان کا سیدھا قول اگر یاد رکھتے وہ امر امری میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا خضر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا اسے ابن حجر نے اپنی کتاب خاص خضر پہ لکھ کر کہا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ خضر کیا ہے اللہ کے نبی ہے ابن قطیر نے بھی یہی بات کہی خضر کیا ہے اللہ کے نبی ہے کیونکہ وہ اللہ کی وحی کے تابع کرتے تھے سب کچھ اور اللہ کی وحی یہ انبیاء پر آتی ہے اور یہ سارے احکام جو واقع میں دکھائی دیتے ہیں وہ وحی کے تابع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ غایات کو جانتا ہے جو چاہے حکم دیتا ہے تو بہرحال اس طرح کی قبضیلت شیعہ نے کیا کیا علی رضی اللہ علیہ کو افضل کر دیا کس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روابط نے بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شاہ نے گی اب اس میں ایک دلیل بھی ذکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں انسا اور بھی دلیل ہیں یہ ایک دلیل بہت بڑی ہوتی ہے کہتے ہیں انسا دن ابوبقاصال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو اپنے پیچھے چھوڑا جانشین بنایا جب اپ سفر میں جا رہے تھے کب فغزوہ تبوک غزوہ تبوک میں اپ جا رہے تھے اپنے پیچھے علی کو مدینے میں چھوڑا فقال یا رسول اللہ تو خلفنی في النساء والصبيان قال ذاک الرسول اپ مجھ کو عورتوں میں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے جنگ میں جا رہے آپ مجھ کو تم بچوں میں چھوڑ کے جا دیا لڑنا چاہتا ہوں فقال اما ان من موسا. کہا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا تعلق مجھ سے ویسا ہو جیسے ہارون کا تعلق موسا سے تھا دیکھو دلیل مل گئی غیر انبی ابا لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اب شیا نے کیا کہا دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون تھے موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کون تھے ہارون علیہ السلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسبت کس کے بارے میں بتائی ابو وکر کے بارے میں بتائی عمر کے بارے میں بتائی عثمان کے بارے میں بتائی رضی اللہ عنہ نہیں یہ کس کے بارے میں بتایا علی رضی اللہ وسلم کے بارے میں مولا علی آگے کہ وہ ہیں تو دیکھو خلیفہ بننے لائق کون تھے جیسے موسا علیہ السلام کے بعد جانشین ہارون علیہ السلام تھے وہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین ہونے کے لائق اخبل علیب نے ابھی بالکل اور حدیث بخاری مسلم دونوں زئی بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو نہیں کر سکتے آپ بھی سوچتے کچھ نہ کچھ گڑبڑ نکل گئی کوئی گڑبڑ نہیں یہاں گڑبڑ ہے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی وفات کے بعد جانشین بنایا تھا اپنی زندگی میں اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اب اصل کون ہو گئے موسا علیہ السلام جب واپس آئے تو اسے تو پھر جس کو جانشین بنایا تھے اب معاملہ ختم اب واقع اصل جو ہے وہی ذمہ دار ہوا کہ نہیں ہوا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد طریقہ بنا کے گئے یا حیات میں حیات میں سے واپس آئے کہ نہیں آئے واپس آئے تو یہ واپس آنے والے سفر میں جانسی تھے ابو بکر واپس نہیں آنے والے سفر میں جانسی میں فرق ہے کہ اپنے مدینہ میں چھوڑ کے گئے علی رضی اللہ عنہ کو لیکن واپس آنے والے تھے اور وہ معاملہ ختم لیکن اپنی افات کے بعد دائری طور پر آپ کے بعد مستقل خلیفہ مسلمانوں کا وہ علی کو نہیں بنایا وہ کس کو ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں اس سے کہ آپ کی وفات کے وقت اپنی جائے نماز سے آپ نے کس کو کھڑا کیا ابو کا صدیق رضی اللہ علم کو مسلمانوں کا امام دین کی سب سے عظیم شان عبادت نماز میں اور آپ کا مسلح آپ کی جگہ پر ابوگر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ تمہارے دین میں سب سے افضل عمل نماز میں تمہارا امام بننے لائق یہ میرے بال ہے میری جگہ پر ایک واقع ہوا اسی لیے حمن نے کہا تھا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دین کے معاملے میں تمہارا بڑا بنایا امام بنایا دنیا کے معاملے میں تم کیوں راضی نہیں ہوتے, سیاتھ ہوتے. خطوص سے کم ہے قیامت کے کی دن کیا خلیفہ کے بارے میں سب سے پوچھیں گے یا قبر میں پوچھیں گے نماز قیامت کے دن سب سے پہلے نماز یہ زیادہ ضروری اہم میراج میں کیا دیا پھر خالد قریب اگر نام دیا گیا نماز دی تو نماز بہت بڑی چیز ہے جس نماز کے معاملے میں امت الامام ابام امام ضمانت لیتا ہے نمازوں کی تو نماز جیسے عمل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ضامن بنایا اس بات کی علامت ہے کہ ان پر اعتماد ہے جس پر نماز کے بارے میں اعتماد کیا باقی دنیا کے معاملے میں زیادہ قابل اعتماد تو یہ اب حدی سے ہی دلیل آپ نہیں لے سکتے سے دلیل لیتے ہیں, دیکھو ہیں اب دریل دیکھیں خطبنا علی رضی اللہ عنہ فقال من بعد نبیها علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا لوگوں کے درمیان اور سوال پوچھا کا اس نبی کے بعد اس پوری امت میں سب سے افضل کون ہے سب سے خی وہد سب سے بہترین شخص کون ہے اوہ بس کہتے ہیں آپ ہی آپ پوچھ رہے آپ قال قال خیر واد امت بعد نبی ابو بکرین عمر کی گواہی ہے عالی رضی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کے کیا ہوگا اور کہاں بول رہے ہیں سرگوشی میں چپ کوئی پرائیویٹ میٹنگ میں ممبر پر کھڑے ہو کے بول رہے ہیں اس امت کا سب سے افضل شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی عید گو ہے ابو بکر پبلک بول رہے آپ کس کا ڈر ہے دیکھیے لوگ کیا کریں تو ڈرتے تھے اس لیے جس کو ڈرتے تھے ایسے کو آپ خلیفہ مانتے افضل مانتے طریقی شان میں وہ لوگ خود گستاخی کرتے ہیں کہ ڈرے ہوئے تھے کیا کریں گے ایک دم ایسے مجبور تھے کہ اخبار بول ہی نہیں سکتے تھے سب غلط چل رہا اور پھر بھی برداشت کر لیا اور تم ان کو حیدر بول رہے ہو پھر ان کو شیر بول رہے ہو سب کچھ بول رہے ہو ممبر پر کھڑے ہو کے بولیں اب تو بکر نہیں ہے اب تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں نہیں ہیں اب خود خلیفہ ہیں پورا پاور ہاتھ میں ہے اور ممبر پر کھڑے ہو کے پوچھ بولو کون پبلک بھی بولے آپ ہیں اب کیا رکاوٹ ہے ہاں میں ہی ہوں بولے سب سے افضل کون ابو بکر ان کے بعد شیا کے نزدیک امام صاحب بولتا ہے نا تو یہ کیا ہے یہ حضرت علی کی گواہی ہے معلومات کہ افضل جیسے وہ مانتے حضرت علی کو نہیں حضرت علی ان کی اپنی فضیلت ہے لیکن ان سے افضل کون ہے ابو بطر و عمر رضی اللہ تعالیٰ صلح. یہ خود ان کی بھی گواہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بارے میں امام احمد نے اس کو روایت کیا اور اس کی صنعت اوئی اسی طرح سے بعض لوگوں نے اور بھی فضیلتیں دی ہیں تو یہ یعنی مقامی یا اور زیادہ تقسیم میں جائیں تو مسئلہ نمبر اٹھارہ ہم نے دیکھا کہ اپنی طرف سے فضیلت دینا یہ صدف کا طریقہ نہیں ہے دلیل کی بنیاد پر فضیلت دیتے تھے اقوال و نے اشخاص میں اور مقامات میں اور بھی بہت سارے خرافات لوگوں نے کہیں اس باب میں لیکن اس کا وقت تفصیل کا بھی نہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر انیس تقلید و تاست تقلید شیخ محمد نمبر بازول حفیظ اللہ کہتے ہیں لئی تم من حجی سر ابھی اتلید و تاست و دلیل تقلید کرنا یا بلا دلیل تعصب کرنا سلف کا منہج نہیں تقلید کرنا یا بلا دلیل تعصب کرنا سلف کا منہج نہیں تقلید اسی کو کہتے ہیں جو بلا دلیل ہو تو دلیل کے ساتھ تقلید نہیں ہوتی ہے تکلیف کی تاریخی میں علماء نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے کہ بغیر کسی شرح دلیل کے کسی ایسے شخص کی بات کو ماننا جو شریعت میں اجرت نہیں ہے قبول قول ملا ملئی سب حجا بغیر حجھا قبول القلی ملئی سکھا بلا حجا ایسے شخص کی بات جو شریعت میں حجت نہیں ہے بلا حجت مان لینا حجر ہمارے الگ ہوتی ہے بہت حجت کر رہے ہیں وہ اجرت بحث مبادے کو بولتے ہیں دینی صلاح میں حجت کہتے ہیں قطعی دلیل کو. پکی دلیل جس کو ریفیوز نہیں کر سکتے جس کا انکار نہیں کر سکتے تو ایسا شخص جو خود دلیل نہیں ہے اس کی بات کو بلا دلیل مان دینا اس کا نام کیا ہے تقلید اللہ تعالیٰ نے تقلید کا حکم نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نازم ہوا ہے اس کی پیروی کی جائے اس علم کی پیروی کی جائے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے انسان کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے آیا اللہ نے فرما اس طب اُا ان ضلاع کم روی ولا تتبعوا من اُندو اولیاء ولا تتبعوا من اُن اولیاء اولیا ما لما صدر کرو سورے نمبر تین اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی اتباع کرو اس چیز کی اس علم کی اس بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کے مقابلے میں اپنے سرپرستوں اپنے اولیاء کی اتباع نہ کرو قری لمہ تدک تم بہت کم غور کرتے ہو اس آئل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتباع اس علم کی کی جائے گی جو کہاں سے آیا ہے اور دوسروں سے جو آیا اس کی اتباع کا اللہ نے حکم نہیں ہے بلکہ کس کی اتباع کا حکم دیا اس علم کی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اصل اجتباء ربانی علم کی ہے اور رسول اس علم کو پہنچاتے ہیں رسول اس علم کو پہنچاتے ہیں لہذا رسول کی بات بھی مانی جاتی ہے کیوں رسول خود اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی کی اجتباع کرتے ہیں میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے وَمَا عَنِ إِلَّا اللہ <يُحَا> تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبلغ تھے اللہ کی طرف سے شارع نہیں تھے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع نہیں تھے شارع تھے عین کے ساتھ نہیں ہا کے ساتھ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچی پیاز کھانا پسند نہیں تھا کیونکہ جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے اور پیاز اور لہسن اور اس طرح کی جو چیزیں جو بدبودار ہوتی ہیں تو آپ پسند نہیں کرتے کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جو اس میں سے کھائیں وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے فلاح قرب اللہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ اس لیے کہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی جسے لوگوں کو تکلیف ہوتی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے تو جی صبح شام دن میں کئی بار آ رہے ہیں تو آپ پیاز وغیرہ اس طرح کی جو بدبودار چیزیں ہیں ان کو آپ کچی پیاز وغیرہ نہیں کھاتے تھے لوگوں کو معلوم ہوا لوگ بڑے حریف تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سمجھا بعد اللہ کے رسول کو پسندی تو اچھا کیسے ہو سکتا لوگوں نے آپس میں کہا فوری متوری مت پیاز حرام ہوگی انہوں نے کیا سمجھائی چیز بری ہے چیز حرام ہوتی پیاز کیا ہے پیاس طرح کی چیزیں کچی چیزیں یہ حرام ہے آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا آپ نے کہا لوگوں میرے بس میں نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو میرے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام کروں لیکن یہ ایک ایسا پودا ہے جس سے جس کی بو مجھے پسند نہیں ہے مجھے پسند نہیں میں تمہارے حرام نہیں کر سکتا اس کو پسند نہیں ہے پھر بھی آرام نہیں کر سکتا مجھے پسند نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں تو تم بھی مت کھاؤ نہیں مجھے پسند نہیں ہے یہ میرے پرسنل چوائس ہے لیکن شرائم یہ حرام نہیں ہے تو میں تمہیں آرام اس کو کر سکتا تو آپ نے کہا لیس بی تحریم اللہ لی میرے اختیار میں نہیں کہ اللہ نے میرے لیے جس کو حلال کیا میں اس کو حرام کروں رسول کے اختیار میں نہیں رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ حلال کو حرام کرتے ہیں پھر صاحب کے اختیار میں ہو سکتا ہے اس جگہ پہ آنا ہے گوشت نہیں آ رکھتے. کہ بابا ہاں نان گوشت گوشت نہیں گوش نہیں جا سکتے آپ کیوں بھائی پہلے تو جانا کیوں آپ نے ان سے مانگنا اسلام میں نہیں ہے علیہ صلاح بےکا پنڈا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں تو جا رہا ہے وہاں پر اور یہ اپنے لیے تقاض بنا ہے کہ یہ چیز حرام ہے صوفیہ میں کئی چیزیں حرام کر دی انہوں نے یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کھا سکتے تو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ حلال کو اللہ کی حرام کرے مناوی رحم اللہ فرماتے ہیں آج انشاءاللہ ہم اگلی میڈیسنس کو دیکھیں گے اور مزید باتیں تعلق سے تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو